امیر المین حضرت مؤلا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے انار سے چھوٹا مکھن سے زیادہ نرم شہد سے زیادہ میٹھا مشک سے زیادہ خوشبودار اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں اس درخت کا تنا جو ہے سونے کا ہے اس درخت پر جو پتے ہیں وہ زبرجد جد کے ہیں اللہ اس حسین و جمیل درخت کا پھل کون کھائے گا سنیے جو نبی پاک صاحب للاق صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و بارک علیہ و و وبارک وسلم جنت کا درخت تنا سونے کا پتے زبرجد کے شاخیں ترموتیوں کی سیب سے بڑا انار سے چھوٹا مکھن سے زیادہ نرم شاہ سے زیادہ میٹھا مشک سے زیادہ خوشبودار پھ... excel... جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے گا سبحان اللہ وہ تو نہایت سستا سودا کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے جنت کی خوبصورتی جنت کی دلکشی جنت کی سر سبزی گرینری اس کے بیانات تو قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں جنت میں گھنے سر سبز باغات ہیں جنت میں ابلتے ہوئے چشمے ہیں جنت میں محلات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں سبحان اللہ انسان پسند کرتا ہے نا باغات کو انسان لائک کرتا ہے ہریالی کو گرینری کو سبزے کو درختوں کو پھولوں کو بہتے ہوئے بہتے ہوئے پانی کو اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وسائل ہوتے ہیں مال ہوتا ہے تو وہ یہ نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں باغ بغیچہ بناتے ہیں طرح کے پھول فلواریاں لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر جنتی باغات کا ذکر فرمایا جنت میں موجود درختوں کا ذکر فرمایا جنت میں موجود پھلوں کا فروٹس کا ذکر فرمایا جنت میں جو چشمے ہیں بہنے والی نہریں ہیں اس کا ذکر فرمایا چنانچہ پارہ چودہ سورہ حجر کی آیت نمبر پنتالیس اور چھالیس فورٹی فائیو اور فورٹی سیکس میں ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین ترجمہ کنزل ایمان بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں جب جنتی اپنے رب کے فضل سے اپنے رب کے کرم سے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے خوف خدا والے اللہ سے ڈرنے والے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا کہا جائے گا سل منی بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں اور یہ بھی کہا گیا جب جنتی کیونکہ جنت میں تو طرح طرح کے باغات ہیں جب جنتی ایک جنت سے دوسری جنت کی طرف متوجہ ہوں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے اد خلو بس مین ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں سبحان اللہ فرشتے کہیں گے یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی نہ تم پر کوئی آفت آئے گی نہ خوف نہ پریشانی سبحان اللہ سورہ دخان آیت نمبر پچیس پارہ نمبر پچیس آیت نمبر اکیاون باون ففٹی ون ففٹی ٹو ارشاد ہوتا ہے بے شک در والے امان کی جگہ میں ہیں باغوں اور چشموں میں جنت کے باغات اور جنت کے چشموں کا وعدہ کیا جا رہا ہے کن کے ساتھ پرہیزگاروں کے ساتھ متقیوں کے ساتھ جو کفر کرنے میں گنا کرنے میں اللہ تبارہ کا تعالی سے ڈرے تو وہ, جب وہ وہاں ہوں گے جنت میں جہاں آفت نہیں ہوگی اور امن والی جگہ چھوٹنے کا خوف نہیں ہوگا یقین ہوگا کہ یہیں رہیں گے کہاں رہیں گے جہاں باغ ہوں گے اور بہنے والے چشمے ہوں گے پارہ سپتا سورہ قمر آئیٹ نمبر چون پچپن ففٹی فور ففٹی فائیو قرآن پڑھے نا جنت کا ذکر ہے دوزر کا ذکر ہے ایمان والوں کا ذکر ہے ان کو جو اللہ تبارہ کا تعالی دنیا اور آخرت میں ان اہم دے گا اس کا ذکر ہے کفار کا ذکر ہے اور ان کی جو گرفت اور پکڑ دنیا اور آخرت میں اس کا بیان جگہ جگہ جگہ جگہ, جگہ آ منو الصالحات عمن و الصالحات جنہوں نے ایمان قبول کیا نیک اعمال کیے ان کی جزائیں کیا ہیں قرآن نے بیان کیا سورہ کمر میں بیان ہوتا ہے فی جن تیو نظر فیم کن دلی کن مقت بے شک پرہیزگار باغوں اور نہر میں سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور عظیم الشان ہمیشہ ہمیشہ عظیم الشان باغات میں ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کفر سے بچنے والے ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں اور وہ نعمتیں ان کے لیے تیار کی گئی ہیں کہ جن کے اوصاف زبان بیان نہیں کر سکتی عقل گمان نہیں کر سکتی باغات میں گھروں میں پانی شراب شہد دودھ کی نہریں اور عظیم قدرت والے بادشاہ یعنی رب از وجل کی بارگاہ میں یہ مقرب ہوں گے قریب ہوں گے سبحان اللہ تفصیل رحل بیان میں ہے کہ میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا ستر ہزار سیونٹی تھاؤزینڈ ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت ہوں گے ستر ہزار درخت والے باغات کیسے ہوں گے اور ہر درخت کے ستر ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں امتن متنبت ورب غفور امت گناہ گار ہے اور اللہ تبارہ و تعالی بخشنے والا ہے اس پتے کی چوڑائی کیسی ہوگی پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی ستر ہزار باغات اپنے بندے کو عطا فرمائے گا ہر باغ میں ستر ہزار درخت اور ہر درخت پر ستر ہزار پتے ہر پتے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے برابر ہوگی اتنے بڑے بڑے پتے تو درخت کتنے بڑے ہوں گے اتنے بڑے بڑے درخت تو باغ کتنے بڑے ہوں گے سبحان اللہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے جن سے سیاہ فر دو سا خلا عمل کے عوض نہیں مولا. مولا, مولا نمازوں کے بدلے میں نہیں تیرے فضل و کرم کے صدقے میں مانگتا ہوں میں فر میں سا خلا ماں جنت الفردا بغیر حساب آمین جنت کے درختوں کے تنے کیسے ہوں گے سونے کے یہاں اتنا سا سونا ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ درختوں کے تنے سونے کے اتنے بڑے بڑے درخت سبحان اللہ مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی نے جس آدیش کے تحت وہ جنت کے درختوں کے بارے میں لکھا وہ حدیث پاک وہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے میرے اکاری صلاحت وسلام مالک جنت ہیں فرماتے ہیں جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے اور مفتی صاحب نے اس حدیث کی شرح میں لکھا یہ ترمیدی شریف کی حدیث پاک ہے جنت کے درختوں کا تنا سونے کا شاخیں چاندی کی سونے کی یاکوت و زمرت کی جڑی ہوئی ہر طرح کی کلیوں پھولوں سے بھری ہوئی میووں سے یعنی فروٹ سے پھلوں سے لدی ہوئی اور نیچے نہریں جاری ہر طرف بہار ہی بہار ہے جنت میں ہر طرف بہار ہی بہار ہے اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے وہ جنت جس میں اتنے بڑے بڑے درخت ملیں گے اتنے عظیم و شان درخت ملیں گے سونے کے تنے والے درخت ملیں گے ایمان والوں کو ملیں گے وہ کفار کو نہیں ملیں گے اور جو ایمان والے ہیں انہیں اعمال صالحہ بھی کرنے نیک اعمال بھی کرنے کیا مسلمان ہیں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نیک اعمال جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں کہ بندہ امومی نیک عمل کرے گا ایمان لانے کے بعد وہ نماز پڑھے گا روزے رکھے گا حج کرے گا زکات دے گا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اولاد کی دینی تربیت کرے گا بہن بھائیوں کا خیال رکھے گا صدقہ دے گا خیرات دے گا اور نیکی کے کام کرے گا نیکی کی دعوت دے گا برائی سے منع کرے گا نیکیاں بجا لائے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو قبول فرمائے گا تو یہ نیکیاں جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی اللہ میں نیک مال کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں اپنے کرم سے وہ جگہ عطا فرمائے جو اس کے محبوب کے پڑوس میں ہو. جنت کا درخت کتنا بڑا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ صحت و زندگی کل عرض کیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد